بے ضرورت بلا ضرورت کوئی شخص مسجد میں آئے اور سنت اعتقاف کی نیت کر کے سو جائے تو کیا حکم ہے دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے احتکاف کی نیت کرے اور ایک یہ کہ سونے کے لیے نیت کرے اس لیے علما نے درمیانی قاعدہ بیان کیا ایک یہ کہ کسی آدمی کو جیسے مسجد میں کھانا کھانا کوئی مجبوری یا سونا یا کوئی کام کرنا ہے جو مسجد میں اس اعتبار سے جائز نہیں کہ مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ علماء نے لکھا وہ آئے کچھ نوافل پڑھے کچھ تسبیح و تحلیل کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کچھ عبادت کرے اس کے بعد میں اگر سو جائے تو سونے والا گناہ گار نہیں ہوگا ایک تو یہ کہ احتقاط اسی لیے کرے تاکہ سویا جائے یہ صحیح نہیں ہے